سوال ہے میں مکہ شریف کے باہر ہوں اور ہر جمعہ مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے تو کیا مجھ پر ہر بار عمرہ لازم ہوگا دیکھیں مکہ شریف کے آپ باہر ہیں تو آیا آپ حدود حرم سے باہر تو ہیں میکات سے باہر ہیں کہ نہیں ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ میکات سے باہر ہیں اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو پھر تو آپ کے اوپر احرام لازم ہے اور اگر آپ میکات کے باہر نہیں بلکہ خلم میں ہیں آفاق میں نہیں بلکہ خلم میں ہیں یعنی میکات اور حدود حرم کے درمیان کے ایریے میں ہیں اور آپ مکہ مکرمہ ہر جمعہ آتے ہیں یا کسی بھی دن آتے ہیں یا کسی بھی وقت آتے ہیں تو اس وقت آپ کے اوپر احرام لازم نہیں ہے ہاں یہ کہ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت میسر ہے تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ عمرہ بھی ادا کر لیں ساتھ ساتھ لازم نہیں ہوگا حلی کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت احرام لازم نہیں ہے آفاقی کے لیے لازم ہے جو میقات سے کراس کرے اور مکہ مکرمہ میں داخلے کا اس کا ارادہ ہو تو اس وقت احرام لازم ہو جاتا ہے واللہ تعالی عالم